اللہ وحمد السلام علیکم و رحمۃ ہے وبرکاتہ شاہ اور باقی تمام پاک مثلاً سے تعلق رہنے والے واٹسپ گروپس اور تمام سامعین کچھ مچھلی بار پھر سلامات کرتے ہیں ہمارے سلسلہ درسِ خطاب دعو شری میں سے اوراد خمسہ جو ہے اس کے مواصل عبارات بارات کی توجیع ہو رہی ہے اور اس سلسلے میں ہمارا درس نمبر دعوی شریف کا درس نمبر اٹھان اٹھانوے نائنٹی ایٹ ہے اور اوراد خمسہ کا درس نمبر پچیس سے پچیس وان درس ہے تو اس میں جو اوراز خمسہ کا سفر اللہ علیہ حصے کا آخری حصہ ہے کہ اللہ صلی اللہ یہ حصہ اس کا توضیع تجمہ کروں گا علی محمد و علیہ محمد وبارک وسلم علیکم صلیم المبیا المقربین ودک اجمین یہ مبارک پیرغراف ہے یہاں پر ہاں جی تو اللهم اس میں جو اللہ توزی حالوں کا مشاعۃ اے اللہ کے معنیٰ میں اللّہ اللّہ پر و نگار عالم صلی علام محمن علمت وبارک وسلم علیہم اس میں صلی جو ہے امر کا سیغا ہے اصلی اللّہ صلی سے ہاں جی امر کا سیوا ہے تو السلات اللہ کی طرف سے جب اصلی اللہ کو جب ہم اللہ سے کریں گے اے اللہ خدا اللہ کی طرف سے اللہ جب بدنوں پر درود بیچتا ہے مطلب یہ اللہ کی طرف سے رحمت کا نوزول ہے اللہ بدنوں پر اپنے رحمتیں نازل فرما آسائش اور آرام آرام الراحت ظاہر باطین ہر قسم کے وسائل اسباب رحمتیں نازل کرنے کو سلاد کہتے ہیں بندے کی طرف جب بندہ دعا کرتے ہیں اے اللہ تو اپنے رم محمد علامد پر درد بہت ہے یعنی اللہ سے دعا کرتے ہیں اے اللہ تو محمد آل محمد پر اپنی رحمت نازل فرما یعنی اللہ سے کہتے اللہ تو اپنے درود محمد عالم پر نازل فرما یعنی اللہ تو اپنی رحمت محمد عل محمد پر نازل فرما یہ مراد ہے کیونکہ صلی اللہ اللہ کے مانا ہے کہ کسی کے حق میں دعائ خیر کرنے کے معنی میں اور جو ہے یہاں پر جھانج خدا سے جو ہے خدا کی رحمت خدا کا لطف و کرم کے معنی میں صلی یعنی اللہ سے جو ہے رحمت طلب کرنا خدا کے لطف و کرم طلب کرنا اس معنی میں تو دعا یہ بنا کہ اے اللہ تو اپنے لطف و کرم اور اپنی رحمتیں نازل فرما اللہ کے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم و آل محمد صلی اللہ اور آل محمد علیہ السلام پر ان دونوں پر اللہ اپنی ہنج رحمتیں اور اپنا لطف کرم ان پر ناز و بارک و وسلم علیہم بارک جو ہے بارک کا معنی دیا ہے برکت دینا بارک با کا بارکو و مبارک تن ہے سے امر حاضر کا شکار تو برکت دینا اور برکت کا معنی یہاں پر کیا ہے جب بارہ کا یبر کو برکت کی دعا کرنے کے معنی میں جب بارگا اللامیا و عالم کا یہ جملہ جب استعمال کر لیتے ہیں کہیں بھی دعا کے طور پر تو اس کا معنی جو کتاب المنجدیوں لکھا ہے یعنی اللہ تعالیٰ سے ہمیں یوں دعا کرنا کہ اے اللہ تو نے انبیاء اور ان کی اولاد کی جو شرافت و بزرگی تو اولمبیا ان کی اولاد کو جو اشرافت اور بزرگی تو نے انہیں, انہیں باشی ہے وہ ہمیشہ برقرار رکھے اس میں برکت ادا کرے یعنی کہ وہ ہمیشہ برقرار رکھے کہ اللہ تو نے محمد تو یہاں پر کیا بنے گا اے اللہ تو نے محمد و آل محمد پر ہاں جو انہیں جو تو نے جو ہے رحمتیں شراحت اور بزرگی اور عزت تو نے دنیا اور آخرات دونوں میں تو نے انہیں بخشا ہے وہ ہمیشہ برقرار رکھ و بارک یعنی اس رحمت میں برکت دے ہاں جی اس شرافت اور عظمت میں برکت دے مطلب کیا ہے وہ شرافت اور عظمت ہمیشہ باقی رکھے جو مقام و منزلت تو نے محمد کو عطا فرمایا ہے یا اللہ جو شرافت و بزرگی اور عزت نے انہیں عطا فرمایا ہے یا اللہ ہاں جی جو رفعت و بلندی مقام کعب ہوسین وادنہ کا تو نے مالی قرار دے دیا رحمت للعالمین عالمین کا تو نے انہیں جو مقام منزلت عطا فرمایا و رفا نہ اللہ میں جی اے میرا بھی نے آپ کے ذکر کو بلند کیا یہ جو ہے مقام جو رسول اللہ کا عطا فرمایا وہ آپ اسب اسکا رب کا مقام و امید ہے بہت جلد آپ کے رقب آپ کے مقام محمود پر پہنچائے گا تو یہ تمام فضلتیں جو اللہ کے پیارے نبی کو عطا فرمایا اور آپ کی وجہ سے آپ کے آل پاک کو بھی جو مقام منزلت عطا فرمایا ہے وہ یہ کہ اے اللہ تمام مقام و جو آپ نے محمد علام عطا فرمایا ہے اس میں برکت دے یعنی وہ ہمیشہ ہمیشہ ان کے لیے برقرار رکھے ان سے یہ مقام و منزلات کبھی ان سے سلب نہ کرے نہ چنیں بلکہ ہمیشہ ان کے حق میں یہ تمام فضلتیں برقرار رکھے وسلم یعنی سلم و سلم یعنی محفوظ رہنا اور ظاہر و باطنی آفات سے محفوظ رہنا نجات پانا ان معنے ميں آتا ہے بچنے کے معنی میں تو یہاں پر جو ہے وہ سلم زمرات جو ہے ظاہری و باطنی ہر قسم کے آفات سے محفوظ رہنا زیادہ مناسب ہے تو اس طرح نجا پوری دعا بن جائے گا اللہ عمہ صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد و بارق وسلم علیہم کا معنو یوں بن جائے گا کہ اے اللہ تو اپنی رحمت تو اپنی رحمتیں محمد و آل محمد علیہ السلام پر نازل فرما اور جو شرافت و بزرگی و عزت انہیں تو نے بخشا ہے ہاں جی وہ ہمیشہ برقرار رکھ اور انہیں ظاہری و باتیں ہر کن کے آفات سے محفوظ فرما یہ معنی بن جائے گا اللہ صلی اللہ محمد و آل محمد و بارک وسلم علیہم کا کہ آل محمد صاحب کی کمال خلوص اور محبت کا ہم نے احار کرنا ہے کہ اللہ اپنے پیارے نبی حضرت محمد و صفحا صلی اللّہ علیہ وسلم پر اپنی جو ہے بے پایان رحمت نازل فرما اور انہیں جو مقام و منزلت نے عطا فرمایا ہے شرف اور عزت بادشاہ ہے ہاں جی اے انَ العزت اللّہ ولی رسول فرما کہ جو عزت و شرف تو نے بادشاہ وہ ہیں وہ ہمیشہ ہمیشہ برقرار رکھ کے معنی ہے وسلم اور علیہ ظاہری باطنی ہر آفات سے انہیں محفوظ فرما اپنی حیرضوان میں رکھے یہ عالم محمد سے آپ کے اپنی اظہار عقیدت محبت ہے پھر وہ صلی اللہ علیہ جمیل امبیاء والم صلی کے معنیٰ آپ نے پڑھ جائے تو اے اللہ تو اپنی صلی علیہ جمیل امبیا والم السلیم یعنی اے اللہ تو اپنی رحمتنگ نازل حرما جمیع یعنی سب کے سب انبیاء نبی کی جمع ہے ہاں جی اللہ کی طرف سے خبر لانے والی اللہ کی شریعت اور قوانین کو بندوں تک پہنچانے والی ہدایت کی تعلیمات کو بندوں تک پہنچانے والی ان تمام نبیوں مرسلین جو ہے رسول مرسل کے جمع رسول بھی سی لبر سے اللہ کی طرف سے بشر کے ہدایت کے لیے بھیجے ہوئے انبیاء الہی رسول کا مقام جو ہے نبی سے بالتر اطر ہے علماء فرماتے ہیں نبی کا کام جو ہے اللہ سے حکم لے کر بندوں کو وہ فیض پہنچانا ہے ہدایت کی باتیں پہنچانا ہے نجات کی باتیں بندوں کو پہنچانا ہے جہنم سے بچانے کے لیے جو حدادیں ہیں اللہ سے لے کر بندوں تک پہنچانا ہے مور سلیم کے معنی لکھا اللہ سے شریعت لے کر جو ہے وہ تعلیمات لے کر پھر اس کو پہنچانے کے ساتھ ساتھ اس کو عمل نافذ بھی کرنا ہے جیسے مسلم شریف حدود وغیرہ جاری کرتے ہیں شرعی اقامات معاشرے میں یوں سمجھے کہ اللہ طرف سے ایک نظام اور حکومت تشکیل دے کے لوگوں تک ہدایت پہنچاتے ہیں اور اس کو عملی بھی کرانے والے حدیوں کو رسول سے تعبیر کیا ہے اور رسول کا مقام منزلت مورسلین کے مقام منزل انبیاء سے بالا تر ہے ہاں جی تو یہاں تو یہاں اس لیے یہاں پہ اور تو رسول دونوں بتا جی اس لیے انبیاء کل ایک لاکھ چوبیس ہزار ہیں بھرمایا ان میں سے جو زیادہ مقام والوں کو رسول کا مرسل کا تو وہ تین سو تیرہ حرمایہ ہانج پھر تین سو تیرہ یہ ہے انبیاء تمام مرسلین میں انبیاء ہے میں سے زیادہ مقام منظرت اور ردبت پانے والے ہنسیوں کو مرسلین اور رسول کہتے ہیں تو دعا ہانج اور نبی کو نبی کیوں کہتے ہیں علماء نے دو وجہ بیان کیا ایک تو نبی جو ہے نب سے ہیں معنی رفعت کے معنی میں بلند مرتبہ کے معنی میں کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انبیاء علیہ السلام اپنے دور کی تمام امتوں سے افضل لوگوں سے ان کا درجہ بلانا مرتبہ ہے خوشن ہمارے پیارے نبی کا مقام تمام انبیاء اور تمام انسانوں سے فرشتوں سے سب سے افضل لے اس لیے جو ہے آپ اللہ کے نبی نے آپ کا مقام و منزلہ سب سے بلانا برتر ہے یہ ایک معنی بھی اہلیہ ہے اور نبی نبا لیں تو خبر دینے والے کے معنی میں ہے کیونکہ انبیاء علیہ السلام جو ہے اللہ کی طرف سے خبر لے کر آتے ہیں اور بندوں کو پہنچاتے ہیں اس لیے جو ہے کو نبی بولنے کے دو وجہ ایک خبر لے آنے والے اور ایک نبی بلند مرتبہ بلند مقام و منزلت بلند مقام و منزلت کے معنی میں کیونکہ انبیاء علیہ السلام اللہ کے چنے ہوئے ہیں مقرب حسیاں ہیں اس لیے ان کو نبی کہا ہے مرصل اللہ سے بشر کی ہدایت کے لیے بھیجے ہوئے انبیاء علیہ السلام ہی ہیں اور انبیاء میں زیادہ لطبت پانے والے حکم پہنچانے کے ساتھ ساتھ حکم نافذ کرنے والے احکامات علاقے معاشرے میں نافذ کرنے والے ہاں جی اور ان کو عملی اقدام کرنے والے حسیوں کو یوں سمجھ ایک نوک حکومت تشکیل دے کے لوگوں کو اللہ کے راستے پر چلانے والے حسیوں کو مرسلین کہا جاتا ہے تو وصلی اللہ جمیل امبیاءولمرسلین اللہ تیرے تمام انبیا کرام اور تمام رسولوں پر درود السلام ہو بعض جگہوں پر جو ہے قرآن پاک میں صرف انبیاء کا لفظ آتا ہے تو اس میں وہاں رسول بھی مراد ہے ہاں جی جب کہتے ہیں رسول بھی مراد جیسے عمر شاہ سید نے رسول اعتقاد نے فرمایا تو ہے پر ہے انبیاء پر اعتقاد رکھیں وہاں سب رسول نہیں فرمایا تو وہاں مراد انبیاء سے مراد انبیاء اور رسول سب مراد ہے ہاں جی وہاں سب مراد ہے اور کبھی صرف انبیاء اور دونوں بولیں تو ان کے روزے میں تھوڑا سا فرق محل ہوتی ہے پھر رسولوں کا مقام انبیاء سے بالتہ رہے ہیں اس لیے ہر رسول نبی بھی ہیں لیکن ہر ہر نبی رسول نہیں کہا جاتا ہے یعنی ان کے اللہ نے کو ذمہ داری نہیں دی ایک ذمہ داری دیا دوسرے رسول میں دو ذمہ داری دی حکم پہنچانے کے ساتھ ساتھ اس کو نافذ کرنے کا عملی اقدام کرنے کا ذمہ داری بھی سونپا یہ ان کی ذمہ داریاں زیادہ ہے تو مقام منزلت بھی زیادہ ہے تو اللہ سے ان تمام اللہ کے مقرب انبیاء علیہ السلام کے حق میں دعا کرتے ہیں وسلم اللہ جمیل انبیاء اے اللہ تلر رحمت نازر فرمایا جمیع یعنی سب کے سب پورے کے پورے تمام انبیاء اور رسولوں پر اور انبیاء اور رسول جو اللہ سے بندوں تک فیض پہنچانے والے ہاں جی اللہ سے جو فیض لے کر بندوں پہنچانے ہنسیوں پر درد سلام پیش کرنے کے ساتھ ساتھ اور اللہ کے اس و انسانی میں سے چنے ہوئے منتخب اور اللہ کے حسیاں مخلص ہستیاں ہونے کے ساتھ ساتھ ان پر درج سلام اور اپنے اظہار عقیدت محبت کرنے کے ساتھ تھے. اس جملے میں پھر آگے والا ملائک المقاربین اے اللہ اور تیرے مقرب فرشتوں پر بھی ملائک جو ہے ملک جمع ہے کا <تصفح> تیرے تیرے فرشتے کنج ورط المقربین <تصفح> مقرب جو ہے قربی و سے مقرر اسے محفوظ کر ہے مقربین جمع کر ہے عرضی تجمت و مقرب قریب ان نزدیک ہونے کے تو یہاں نزدیک و نزدیک مکانی نہیں خدا سے نزدیک ہو جائیں اور ہم دور ہو چونکہ اللہ نے خود فرمایا میں ہر شے کے شہر شہ رقص نزدیک ہے کائنات کی ہر شے اللہ کے حضور میں حاضر ہے اللہ کے علم کے علم حضوری کا جائے کوئی شے اللہ کے نظر سے اللہ کے حضور سے غائب نہیں لہذا یہاں اللہ فرشتوں اللہ کے مقرر فرستوں سے مرات یعنی اللہ کے نہایت ہی محترم مکرم معزز اور اللہ کے نہایت ہی محبوب فرشتے ان کو اللہ نے بہت بڑے مقام و منزلت سے جو ہے نوازا ہے وہ مرادیں یعنی اللہ کے وہ فرشتے ہیں جنہیں زیادہ عزت و احترام اور شرف سے نوازا ہے وہ مراد ہے. ہاں پر قربے مکانی جگہ کے لحاظ سے نزدیک فرشتے مراد نہیں کیونکہ اللہ کے افشان سے منافع یہاں قربے مقان بلکہ قربے معنوی مراد ہیں تو قرب مانوی یعنی اللہ تعالیٰ کے نزدیک نہایت ہی رین چند معناتی خدیقہ مقرری یعنی خدائی مرینچن فرشتوں اللہ کے مقرب ترین فرشتے نہایت تھی معبوف فرشتے پیارے فرشتے معزز مکرم فرشتے ان کو اللہ نے ہاں جی مقام و منزلت بھی زیادہ عطا کیا ذمہ داریں بھی زیادہ سنبھایا جیسے فرشتوں میں جیسے سب سے سب سازی فرشتوں کے نام جو پر حضرت جبرائیل علیہ السلام میکا علیہ السلام اسرافیل علیہ السلام اظہر علیہ السلام کو لیتے ہیں اس کے علاوہ حاملین نے عرشیلاہی ہیں ہاں جی تو ان سب پر درود پیچتے ہیں والا ملائی کتکل مقربین تیرے محبوب ترین معزز ترین مکرم ترین مشاء ترین فرشتوں پر بھی درود و سلامت ان پر بھی یعنی تین اللہۃ پر بھی اپنے رحمتیں نازل فرما یعنی رحمتیں نازل فرما اور اللہ کے تمام انبیا رسلوم فرشتوں پر درود پہننے کے ساتھ ساتھ والا اہل طاعت راجمائن تانجہ اہل یعنی والے تانجے اہل طاعت یعنی اطاعت گزار بندے تاعۃ اتو تو عربی زبان میں جو ہیں اطاط کرنے کے معنی میں لیا ہے فرمان برداری کے معنی میں لیا ہے ہاں جی لغت والے لکھتے ہیں تابع دار ہونا اشارے پہ چلنا کسی کے تعت فرمان برداری تو اہل تعطی یعنی اللہ تعالیٰ کے فرمان بردار اور تابع بندوں پر بھی اے اللہ اپنے درود و سلام یعنی اپنے رحمت نازل فرما یعنی رحمتوں کے نزول کے دعا ہاں جی محمد و آل محمد پر تمام انبیاء اور رسولوں پر تمام حرصوں پر نازر فرما یا اللہ ساتھی والا آہلی طعاطقہ آہل جو ہے لغت میں اس کے کئی معنی کیا ہیں اہل کا ہی لکھا ہے وابستہ طرفدار لوگ ان معنی میں کیا ہے تو یہاں پر کیا آہل طاطقہ یعنی کیا ہے تیرے اطاعت و بندگی سے وابستہ لوگوں پر ترے ہاں تیرے اطاعت و بندگی کے طرفدار لوگوں پر تو آہ طاط یعنی اطاعت و بندگی کرنے والے اللہ تعالیٰ کے متی اور فممردار اللہ کے ہر حکم پر لبے کہنے والے اللہ کے کسی بھی حکم کی سر سدن جو نافرمانی نہ, نہ کرنے والے بندوں پر بھی ان سب کے سب تو والا اللہ طاط اے اللہ تیرے اطاعت گزار تیرے فرما بردار مطیب اجمعین سب پر تمام بندوں پر بھی تیرے تعداد گزار فرما بردار تمام بندوں پر بھی اے اللہ تو اپنے رحمت نازل فرما آخر میں پھر دعا کرتے ہیں ورحم اے اللہ ہم سب پر رحم فرما ماہم ان تمام ہنستیوں کے ساتھ یعنی محمد وال محمد پر رحم کرنے کے ساتھ ساتھ فرشتوں پر انبیاء پر ملائکہ مقربین پر ہاں ہم یا رسولوں پر تیرے اعتاد گزار بندوں پر تو اپنے رحمتیں نازل کرنے کے ساتھ ساتھ ان پر رحم کرنے کے ساتھ ساتھ ہم گناہ پر بھی رحم ورما یہ جملہ بڑا خوبصورت حضان گرہمی اور ہم نہ اے اللہ ہم سب پر رحم ورما ماں ان تمام تیرے مقرب بندوں کے ساتھ برحمت کا یا ارحمر رحمن رحمت اے اللہ تیرے رحمت واسیہ کا واسطہ یا ارحم رحمن یا اے ارحم سب سے زیادہ رحم کرنے والے رحمی رحم کرنے والوں میں سے اے رحم کرنے والوں میں سے سب سے زیادہ رحم کرنے والی پاک ذات تیرے رحمت کا واسطہ تو ان تمام انبیاء رسول پر اور محمد محمد پر تمام انبیاء پر رسولوں پر ششتوں پر اور تیرے ال کے تعتبوں پر رحم کرنے کے ساتھ ساتھ ان پر اپنے رحمتیں نازل کرنے کے ساتھ ساتھ و رحم نما الحم پر و رحم پرما ان کے ساتھ ساتھ ان ترمغرم بندوں پر رحمت ہم پر بھی رحمت علماء تو حذن گرمی اس مختصر جملے کے اندر آپ نے محمد عل محمد سے بھی اپنا رشتہ جوڑا تعلق جوڑا ہے انبیاء اور رسولوں سے بھی اللہ کے فیسٹوں سے بھی اللہ کے گزار بندوں سے بھی تو نہایت ہی خوبصورت بیرغرف ہے حضن گرمی